نبی اللہ وعلا آلک نور اللہ سنہ ابن ماجہ یہ حدیث کی کتاب ہے اس میں صفحہ نمبر دو پر حدیث نمبر 1637 لکھی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ معاج کے دولہا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر کسرت سے درج بھیجو کیونکہ یہ حاضری کا دن ہے اس میں یعنی جمعہ کے دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جو کوئی بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے جب تک وہ درود پڑھتا رہتا ہے حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی انہوں نے عرض کیا کیا وشال شریف کے بعد بھی فرمایا ہاں وشال کے بعد بھی و کے بعد بھی جب کوئی درود پڑتا ہے تو اس کا درود بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے ان ان اللہ اجساد فرمایا بے شک اللہ تعالی نے زمین پر انبیاء کرام علی مسلطلام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے فنبی اللہ یرزق لہذا اللہ تعالیٰ کے نبی زندہ ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علام محمد حضرت علامہ آبدالف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں زمین انبیاء کرام علیہ صلاحت اسلام کے جسموں کو اس لیے نہیں کھاتی کہ زمین ان کے مبارک قدموں کے بوسوں سے مشرف ہے اور اس سے یہ سعادت ملتی ہے کہ انبیاء کرام کے مبارک اجسام زمین سے مس ہوتے ہیں تو زمین ان کے جسموں کو کیسے کھا سکتی ہے جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم سید عالم جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم, سید عالم اس خاک پہ دل ہے ہمارا صلو عل الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد میراج کا ماہ مبارک چل رہا ہے الحمد اس ماہ مبارک کی سطح اسمی شب محبوب رب از اجل نے چشمان سر سے اپنے رب از وجل کا دیدار کیا اور بہت سارے مشاہدات عجائبات اس سفرے میں کے ہیں آج بھی انشاءاللہ شاء اللہ کیا جائے گا انبیاء کرام کو اکالی سلاط اسلام نے ملاحظہ فرمایا اس تعلق سے کچھ مدنی پھول اور انشاءاللہ اللہ حیات انبیاء کے تعلق سے مدنی پھول پیش کیے جائیں گے اعلی حضرت میں راج مصطفیٰ کا ذکر اپنے نعتیہ کلام حدا کے بخش میں فرماتے ہیں اس میں سے کچھ ایک کلام کے کچھ اشعار سنتے ہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مو صفا کے یوں کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتا کیا کے یوں کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتا کیا کہ یوں جانے جاننے والا جانے جانے والا یا بلانے والا یہ تو جبریل امین علیہ السلام بھی نہیں بتا سکتے کہ یوں سنیے مزید کیا فرماتے ہیں اللہ حضرت؟ پوچھتے کیا ہو ہوش پر یوں گائے مصطفیٰ کے یوں کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں اور کثرے دنا کے راز میں اکلے تو گم ہے جیسی ہے روح کو سے پوجھیے تم نے بھی کچھ سنا کی یوں روح کو سے پوچھیے تم نے بھی کچھ سنا کے یوں اور میں نے کہا کہ جلوائے اصل میں کس طرح گمے تو صبح گانے نورے میر میں مٹ کے دکھا دیا کے یوں صبح گانے نورے مہر میں میرا راج سربرے کا اناج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر کیا سبحان اللہ جی افرا ہی اسرائیل میں اس کا بیان ہے اور جو اس کا انکار کرے گا دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کافر ہو جائے گا اور مسجد اقسہ سے آپ نے آسمانوں کی سیر فرمائی جو اس کا انکاری ہے کیونکہ اس کا بیان حادیث میں ہے تو وہ بد مذہب ہے اہل سنت سے خارج ہے اور جو لا لامکاؤں تک کی سیر انکار کرتا ہے وہ خاطح خطاکار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم کا سفر جب مسجد حرام سے مسجد اقسا کی طرف ہوا تو راستے میں میرے آکا علیہ سلاۃ وسلام نے حضرت موسا کلیم اللہ علا نبی جینا ولی سلاط کو دیکھا مسلم شریف حدیث نمبر دو ہزار تین سو چوہتر شبسرا کے دولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مررت تو علامو سا اس ریا بیل کسی کسیب مری واہ قائم امن یوسلی سی قبری کی رات میرا گزر سرخ ٹیلے کے پاس سے ہوا تو میں نے دیکھا حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں آقا علیہ و سلام کی بینائی کے کیا کہنے کہ آپ علیہ السلام کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اور موس علیہ السلام کی شان کے کیا کہنے کہ اپنی قبر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں مفتی احمد یارخان نئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آکاری سلاط و اسلام نے معراج میں علیہ السلام کو چار بار دیکھا اول ان کی قبر مبارک سے گزرتے ہوئے دوسری بار بیت المقدس میں جہاں اکالی سلاط اسلام کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی پھر آسمانوں میں اپنے مقامات پر پھر واپسی معراج میں معلوم ہوا مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں انبیاء کرام اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں وہ زندہ ہیں مگر یہ نماز تکلیفی نہیں لذت و فرحت کی ہے اس میں حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علی سلاط اسلام کو موس علیہ السلام کو دکھایا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اپنی خبر میں رئیس المتکلمین مفتی احمد مفتی نکی علی خان اعلی حضرت کے والد گرامی انوار جمال مصطفیٰ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت موس علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے ملاحظہ فرمانے کی حکمت اس میں یہ تھا کہ رغبت نماز کی آپ کے دل میں بڑھے آکصلاط اسلام کے قلب مبارک میں نماز کی محبت بڑھے اور خصوصیت حضرت موسی علیہ السلام کی اس وجہ سے ہے موس علیہ السلام کو ہی کیوں دکھایا گیا کہ ہمارے حضرت یعنی ہمارے نبی شب اسرا کے دلہا صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل کے سردار ہیں اور حضرت موس علیہ سلاط سلام بنی اسرائیل کے سردار ہیں جب ایک سردار دوسرے سردار کو بادشاہ کی خدمت کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے دل میں زیادہ خدمت کا شوق پیدا ہوتا ہے تو اس لیے اکالی سلاط و اسلام کو موسال علیہ و اسلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دکھایا گیا اور مزید لکھتے ہیں یا اس وجہ سے کہ تخفیف نماز کی درخواست حضرت علیہ السلام کے مشورے سے واقع ہونی تھی تو ترغیب نماز بھی انہی کے واسطے سے مناسب تھی سرحان اللہ تو حضرت سعین موساک علیم اللہ علا نبی ولی سلاطل قبر مبارک میں نماز پڑھ رہے تھے اپنی چاہت سے شوق سے یہ ان پر لازم نہیں تھا تو یاد رکھیے وصال فرمانے کے بعد امبیا کرام زندہ ہوتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا مسند ابی نمبر حدیث نمبر 3412 الانبیاء احیاء ان فی یصلون یعنی <سلم> امبیاء کرام علی اسلام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں حضرت سیدنا شیخ عبد الوہب شاہرانی قدیث النورانی فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں اور ازان و اقامت کے ساتھ نماز ادا فرماتے ہیں اور ایسے ہی دیگر انبیاء کرام علیم السلاط وسلام بھی نماز ادا فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے ہے واللہ <تصفح> واللہ <تصفح> واللہ <تو دلتا تصفح> چشمے عالم سے چھوپ جانے والے میری چشمے عالم سے چھوپ جانے والے دل بھی چمکا دے چمکانے کا میرا کیا شان ہے ہمارے آقا کالی سلا تو سلام کی آئیے خوب دھوم مجاتے ہیں اللہ کی عنایت بورا کی قسمت مرحبا آکا کی رفت چشمان نبوت میرے کی عظمت بوراق کی سرعت آسماں کی سیاحت افسا کی شوقت نبیوں کی امامت مکین اللہ مکہ کی عظمت <سلوت> علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یا میر سنت کے برے نعرے ہیں اس سے بھی زوق شوق اور محبت مصطفیٰ پیدا ہوتی ہے. سفر معراج میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے آسمان اول پر پہلے آسمان پر ابوالبشر حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی ولی صلاۃ وسلم کو ملاقات کا شرف اطا فرمایا ہے دوسرے آسمان پر حضرت سیدنا عیسیٰ و یحییٰ علیم السلام تیسرے آسمان پر حضرت سعیدہ یوسف علی نبی جناح علیہ صلاح و اسلام چوتھے آسمان پر حضرت سعیدہ ادریس علی نبی جناح علیہ صلاح پانچ پانچویں آسمان پر حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام چھٹے آسمان پر حضرت سعیدہ موسا علی ملہ علاء نبی علیہ ولیہ صلاطلام اور ساتویں آسمان پر جد الانبیاء حضرت سیدہ ابراہیم خلیل اللہ اللہ نبی جناح علیہ سلاط و سلام کا استقبال کیا فرشتوں کے ہمراہ اور مفتی احمد یارخان نوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہر آسمان پر یہ انبیاء تھے یہ نمایاں انبیاء تھے ورنہ ان کے ساتھ پورے انبیاء کی جماعتیں تھیں دیگر انبیاء ایک بھی تھے تو سارے نبیوں نے شب مہراج میرے نبی کا آسمانوں پر استقبال کیا اس سے پہلے مسجد اقسام میں نماز بھی پڑی آکل سلاحت اسلام کے پیچھے استقبال بھی کیا اور ان کی آمد پر شب اسرا کے دولہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی آمد پر مرحبا بھی کہا جیسے ابھی ہم مرحبا کے نعرے لاتے ہیں آئے پھر لگاتے نعرے بھائی اللہ کی عنایت برا کی قسمت آقا کی رفعت چشمان نبوت معراج کی عظمت برا کی سرعت عصمہ کی سیاحت اقسا کی شوقت نبیوں کی امامت مکین اللہ مکہ کی عصمت مرحبا صد مرحبہ سبحان اللہ اور انبیاء کرام علی سلاط والسلام نے ہمارے آکاری سلات والسلام کا شب مہراج استقبال کیا مرحبا کہا یہ سیاستہ کی مشہور روایات بالخصوص صحیح ہیں ان کی روایات ہیں مسلم شریف کی بخاری شریف کی اور روح معانی میں جلالئین میں صاوی میں مشکا شریف میں ان کی شروعات لمعات میں مرقات میں اشیات المعات میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے سبحان اللہ حضرت علامہ علوسی شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دلوی رحمت اللہ علیہ اور سعیدی اعلی حضرت نے بیان کیا ہے کہ سید المرسلین رحمت اللہ ہمارے میراج والے آقا شب اثرا کے دولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ اقدس میں تشریف فرما ہو کر سورے جہان کو مسلے کفے دست ملاحظہ فرماتے ہیں. کوئی اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہے نا میرے مصطفیٰ کریم سورے جہان کو اس طرح ملاحظہ فرما رہے ہیں اللہ اور چاہیں تو جس مقام پر چاہیں تو آپ جلوہ فرمائی بھی فرماتے ہیں سبحان اللہ تو سفر معراج میں حضرت سینا موسا کلیم اللہ علی نبی ہینا ولی سلاط ہی و اسلام اپنی قبر انور میں نماز پڑھتے ہیں اور اکالی سلاط والسلام جب مسجد اقسام میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر پہلی سب میں بھی موجود ہیں جو انبیاء نے نماز پڑھی پتا کتنی سفیں تھیں سات سفیں تھیں پہلی تین صفے جو تھیں وہ مرسلین کی تھیں اور اس کے بعد کی چار سفیں دیگر انبیاء کی تھیں تو حضرت مساعلی علیہ السلام تو بہت عظیم نبی ہیں قرآن پاک میں جس نبی کا ذکر سب سے زیادہ آیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور آپ رسول ہیں آپ کی شریعت پر کتنے نبیوں نے عمل کیا ہے تو آپ سفے اول میں ہیں اور جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم چھٹے آسمان پر ترشیف لے جاتے ہیں تو وہاں بھی حضرت موسا علی سلاطلام موجود ہیں اور نماز اللہ تعالی نے پچاس نمازیں فرض کیں تو بار بار چھٹے آسمان پر موسا علیہ السلام ہمارے آکاری سلاط السلام کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے رب سے تخفیف کروائیں نمازوں میں کمی کروائیں تو وہاں بھی نظر آ رہے ہیں تو امبی انبیاء کرام علی سلاط اسلام کی شانیں بہت اعلی و ارفا ہوتی ہیں ہماری سمجھ سے وراں ہیں اور علماء نے یہاں بیان کیا کہ سب حاضر اور ناظر کی جلوہ گریاں ہیں جو ذوق والوں کو نظر آتی ہیں وہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ ایک اور کو کیا ہے کیا, کیا دیکھے اس کو کیا نظر آئے گا تو مثالی صلاحت اسلام اپنی قبر میں زندہ ہیں نماز پڑھتے ہیں تو مثال سلاط السلام کے آقا ہمارے نبی کی جی ہاں ہمارے نبی سارے نبیوں کے نبی ہیں سارے نبی میرے نبی کے امتی ہی ہیں اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ جو نسبت ایک امتی کو نبی سے ہے وہی نسبت سارے نبیوں کو میرے نبی سے ہے تاجداروں کا آقا ہمارا نبی انبیاء سے کہوں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیوں نبی ہے تمہارا ہمارا نبی سبحان اللہ تو انبیاء کرام علیم سلاۃ اپنی اپنی قبور میں حیات ہیں اور حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے بھاری شریعت میں یہ لکھا ہے کہ انبیاء اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح با حیات حقیقی زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے کھاتے پیتے ہیں جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں تصدیق وعدہ الحیہ کے لیے ایک آن کو ان پر موت تاری ہوئی پھر بدستور زندہ ہو گئے ان کی حیات حیات شہدہ سے بہت ارفاو آلہ ہے ف شہید کا ترکہ تقسیم ہوگا اس کی بیوی بعد عدت نکاح کر سکتی ہے بخلاف انبیاء کے کہ وہاں یہ جائز نہیں بھارت شریعت میں ہی مفتی امجد علی اعظمی علی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں انبیاء اولیاء کرام علماء دین و شہداؤ حافظان قرآن کے قرآن مجید پر عمل کرتے ہوں اور وہ جو منصب محبت پر فائز ہیں اور وہ جسم جس نے کبھی اللہ تعالی کی معاثیت نہ کی گناہ نہیں کیا اور وہ کہ اپنے اوقات درود شریف میں مستغرک رکھتے ہیں ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی جو شخص انبیاء کرام علیم السلط وسلام کی شان میں یہ خبیص کہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے گمراہ بد خبیس خبیث کے بے توہین ہے, تو زندہ ہے واللہ تو اللہ تو زندہ بل تو دل ہے بللہ میری چشم عالم سے چھوپ جانے والے میری چشم عالم سے چھوپ جانے والے حضرت اللہ کا بہت پیاری باتیں شاد فرمائیں فرمایا کہ انبیاء کرام کی حیات حقیقی حصی دنیاوی ہے اور اس پر تصدیق وعدہ الہی کل ضائع قت الموت کے لیے محض ایک آن کو موت ہوتی ہے پھر فورن ان کو ویسے ہی حیات عطا فرما دی جاتی ہے اس حیات پر وہی احکام دنیاویہ ہیں ان کا ترکاب باٹا نہ جائے گا ان کی ازواج کو یعنی انبیاء کے ازواج کو نکاح حرام نیس ازواج متحرات پر عدت نہیں وہ اپنی قبور میں کھاتے پیتے نماز پڑھتے ہیں کون انبیاء کرام علماء شہداء کی حیات برزخیہ یعنی عالم برزخ کی زندگی اگرچہ حیات دنیاویا سے افضل و اعلی ہے مگر اس پر احکام دنیاویا جاری نہیں اور ان کا ترکہ تقسیم ہوگا ان کی ازواج عدت کریں گی فتح و رضوی میں الا حضر فرماتے ہیں آج بھی یقیناً انبیاء کرام ایسے ہی ہیں جیسے روزے دفن مبارک تھے الا حضر فرماتے ہیں کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے روح تو سب کی ہے زندہ ان کا جسم پر نور بھی روحانی ہے اوروں کی روح ہو کتنی لطیف ان کے اجسام کی قبصانی ہے پاؤں جس خاک پر رکھ دیں وہ بھی روح ہے پاک ہے نورانی ہے ان کی ازواج کو جائز ہی نکاح اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے یہ ہے ہے ابی ان کو رض وعدہ کی قزا مانی ہے اللہ تمہارے کو تعالیٰ شب اثرا کے دولہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے اور ان کی یاد میں زندگی بسر کرنے کی سعادت عطا فرمائے آئے رجب میں جو دعا پڑھنا سننا تو ہم پڑھ لیتے ہیں اللہ مبارک لنا فی رج و شاعبان وبلغنا رمضان الله کی عنایت بروک کی قسمت آقا رفعت تشمان نبوت معراج کی عظمت سرعت اسماء کی سیاحت عطاء کی امامت مکینے لا مکہ کی عصمت مرحبا مرحبا صد مرحبہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولا آلہ و